بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد ون صلی ون وسلم علاء رسول کریم میرے محترم مسلمان بھائیو بہنوں اور مجاہد ساتھیو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آج چودہ سو بیالیس ہجری ربیع الاول کی ستائیسویں تاریخ ہے شیخ سفر الحوالی ایک مشہور عالم اور علم حدیث کے ماہر ہیں جنہیں سعودی حکومت نے جیل میں بند کر رکھا ہے چودہ سو ستائیس ہجری کے اواخر یعنی تقریباً چودہ سال پہلے عراق کے سنیوں کو انہوں نے چند نصیحتیں کی تھیں عمومی فائدے اور عراق و پاکستان کے حالات کی یکسانیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے اس کھلے خط کا ترجمہ پیش خدمت ہے پاکستان اور عراق دونوں مسلمان ملکوں میں شیو کی سازشیں اور مکر و فریب عروج پر ہے شیخ سفر الحوالی فق اللہ اصرح فرماتے ہیں عراق میں مقیم میرے سنی بھائیو السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اللہ آپ کا حامی عناصر ہو آمین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایمان کی دولت کے بعد سب سے بڑی نعمت اہل سنت ہونا اور اہل بداد سے دور ہونا ہے جو اپنی خواہشات کے پیروکار ہوتے ہیں یقیناً اللہ کی نعمت کا حق یہ ہے کہ اسے قبول کر کے شکر ادا کیا جائے اور رب اعلی کی حمد و ثناء بیان کی جائے نعمت کو قبول کر کے اس پر شکر ادا کرنے کی عملی شکل یہ ہے کہ اس کی قدر کی جائے حفاظت کی جائے اور چھین لیے جانے سے ڈرا جائے جو گناہوں اور ناقدری کی وجہ سے ہوتا ہے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اہل سنت میں سے بنا کر آپ کو اپنی نعمت عطا کی ہے اگرچہ عراق میں ملحدانہ جدید و قدیم افکار و بدعات بھی موجود ہیں اور جب شیطان کسی قوم میں اپنی عبادت سے نا ہو جاتا ہے تو ان کی آپس کی لڑائی جھگڑے پر ہی راضی ہو جاتا ہے یعنی جب شیطان انہیں شرک اور کفر پر قائل اور عامل نہیں کر پاتا تو کم از کم انہیں آپس میں لڑاتا رہتا ہے ایسے ماحول اور معاشرے میں نصیحت اور یاد دہانی بہت ضروری ہے خصوصی طور پر اہل قبلہ کے ساتھ معاملات اور برتاؤ کا طریقہ بہت ہی اہم ہے جب ملحدین اور شیعہ وغیرہ کی رشہ دوانیاں زور پر ہیں ہمیں اہل سنت والجماعت کے ساتھ کیا رویہ رکھنا چاہیے اور کیسا برتاؤ رکھنا چاہیے اس سلسلے میں چند نصیحتیں یہاں پیش کی جا رہی ہیں نمبر ایک یقیناً راہ سنت جیسے تمام راستوں میں سب سے درست اور مضبوط راہ ہے اسی طرح بہت کشادہ اور مہربانیوں سے بھرا ہوا بھی ہے اس راہ سنت نے سابق مہاجرین و انصار اور دیہاتی مسلمانوں کو اپنے اندر سمو لیا تھا سابق مہاجر اور انصار اور دیہاتیوں کے ایمان کے تفاوت کو صرف اللہ ہی جانتا ہے اور وہ لوگ جانتے ہیں جو کہ اس چنی ہوئی امت میں اس دین کو دوسروں سے قبل گلے لگانے والے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ارشاد باری تعالی ہے ثم اورسل الكتاب الذين اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدْ وَمِنْهُمْ سَابِقُمْ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكِبِيرُ یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 32 ہے پھر ہم نے قرآن اپنے چنے ہوئے منتخب بندوں کے حوالے کیا جن کی قسمیں اس طرح ہیں اپنی جان پر ظلم کرنے والے اور درمیانے درجے والے اور اللہ کے حکم سے نیک اعمال میں بازی لے جانے والے اور اللہ کی طرف سے کتاب کی عنایت یہ بہت بڑی مہربانی ہے چنانچہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا بھی بازی لے جانے والے سابقین کے ساتھ ہی شانہ بشانہ کندھے سے کندھا ملا کر چلتا رہا اگرچہ پیچھے پیچھے ہی کیوں نہ ہو بلکہ سب ایک دوسرے کی مدد کرتے اور ایک دجے کی کمی بیشی کو پورا کرتے اور سب کے سب ایک اچھے انجام کی طرف رواں دوا تھے جن میں کچھ تو وہ تھے جو جنت کے آٹھوں کے آٹھوں دروازوں میں سے داخلے کے مستحق ٹھہرے اور بعض وہ بھی تھے جو ایک ہی دروازے سے چمٹے رہے درمیانے طبقے کے لوگ بھی تھے وہ بھی تھے جو انبیاء کرام علیہ مسلات و سلام کے ساتھ رہنے کی سعادت سے مشرف ہوئے وہ بھی تھے جو ایک بار اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے جنت میں داخل ہوئے وہ بھی تھے جو رات کی تاریکی میں ایک آنسو کے قطرے کی برکت سے جنت میں آئے وہ بھی تھے جو ایک درہم کسی مسکین کو دینے کی وجہ سے جنتی بنے وہ بھی تھے جو صرف اس وجہ سے جنت کے حقدار بنے کہ انہوں نے مسلمانوں کے راہ گزر سے ایک کانٹوں ہٹا دی تھی یعنی مسلمان جو ہیں وہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے بلکہ ان میں بھی درجہ بندی ہوتی ہے لیکن اس درجہ بندی کے باوجود وہ سب مل جل کر کام کیا کرتے تھے نمبر دو مسلمان اپنی خدا صلاحیتوں اور درجات میں متفاوت ہونے کے باوجود اپنے سلوک کو ہدف یعنی نشان منزل میں متحد ہیں کوئی مجاہد تو کوئی امر بالمعروف اور نہیں عن منکر کرنے والا مفسر محدث زبان دان اور شاعر سبھی طبقے ہیں اللہ کی طاط میں زندگی بسر کرنے والے عام مسلمان بھی ہیں اگرچہ وہ علمی اعتبار سے بہت زیادہ پختہ نہیں ہوتے خلاصہ یہ کہ اگر اہل بدات نے ان کی فطرت نہیں بگاڑی ہے تو وہ فطرتِ سنت ہی پر ہیں وہ اس نومولود بچے کی مانند ہیں جو دین فطرت یعنی اسلام پر پیدا ہوا اور اس کے ماں باپ نے اسے نہ تو یہودی بنایا نہ ہی عیسائی بنایا اور نہ ہی مجوسی بنایا اہل سنت شریعت کے مطابق امت کے حقوق ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے معاملے میں دخول جنت کے لیے ایمان کی شرط لگائی ہے اور بندوں کے حقوق کے معاملے میں اسلام کی قید لگائی ہے جس کے مطابق ایک دوسرے کی جان مال اور عزت کا احترام ہر مسلمان پر لازم ہے یعنی نظریاتی طور پر ایمان دخول جنت کے لیے اور عملی طور پر اسلام ایک دوسرے کی ناموس جان اور مال کے تحفظ کے لیے ضروری ہے یعنی ظاہر میں اگر کوئی شخص مسلمان ہے تو اس کی عزت جان مال ان سب کا تحفظ دوسرے مسلمان پر لازم ہے اگرچہ اس کی دلی کیفیت اور ایمان کی ہمیں خبر نہ ہو قرآن کریم کی بہت سی آیتوں اور احادیث کے ذخیرے میں بہت ساری حدیثوں میں یہ بات مذکور ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کل المسلم المسلم حرام دم ہوں و ہر مسلمان کی جان مال اور آبرو دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے اسی طرح فرمایا حق المسلم على المسلم ستن مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھے حقوق ہیں اور فرمایا المسلم منسلم المسلمسانی من وید ہی مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں پس جس پر بھی نام مسلمان منتبق ہو اس کے لیے یہ حقوق ثابت ہوں گے اور یہ حقوق کسی یقینی سبب اور دینی مسلحت ہی کی بنیاد پر ساخت ہو سکتے ہیں بلکہ اللہ جل جلال آپس میں لڑنے والے مسلمان گروہوں کو مومن قرار دیتا ہے تاکہ مسلمانوں کو ان کے حقوق کا پاس ہو اہمیت کا اندازہ ہو اور آپس کی لڑائی کی وجہ سے کوئی ان کی حق تلفی نہ کرے ارشاد باری تعالی ہے ان فافت من المنی نختلو فسلو بینا یعنی اگر مسلمانوں کا دو گروہ آپس میں لڑے تو ان کے درمیان اصلاح کریں لڑائی کی وجہ سے انہیں کافر نہیں قرار دیا گیا ان نمل ممنو نہ اخوتن فسل مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں چنانچہ مومنین کے درمیان صلاح صفائی تیسری بات اہل سنت والجماعت بعض خصوصی واقعات اور عارضی مسائل کی وجہ سے مسلمانوں کے بارے میں موجود اٹل شرعی قواعد اور بنیادی اصولوں کا انکار نہیں کرتے سریح آیات اور صحیح احادیث سے ثابت شدہ حکم یہ ہے کہ مسلمان آپس میں متفق اور متحد رہیں اور عارضی حکم یہ ہے کہ بداعتی اور فاسق سے ترک تعلق کیا جائے لیکن اس حکم یعنی ترک تعلق پر اسی وقت عمل کیا جائے گا جب کوئی دینی یا دنیاوی فائدہ اس میں بداتی اور فاسق سے بھی تعلقات نہیں ختم کیے جائیں گے حالات کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے اس میں جواز کی صورتیں بھی ہیں چوتھی بات جو بھی اہل سنت والجماعت کی طرح نماز پڑھے اور ان کے قبلے کی طرف رخ کرے اور ان کا زبیہ کھائے وہ انہی میں سے ہے وہ حقوق اور و سزا میں برابر ہیں ان کا حساب و کتاب اللہ کے حوالے ہیں نہ ان کے دلوں کو چیرا جائے گا اور نہ ہی ان کے رازوں سے پردہ اٹھایا جائے گا نہ ہی ان سے بدگمانی کی جائے گی اور نہ ہی پہلے ایمان لانے والوں سے انہیں کم تر سمجھا جائے گا نیز القاب اور ناموں کی بنیاد پر ان سے اچھوتوں جیسا سلوک نہیں کیا جائے گا اگرچہ وہ بہترین نام اور القاب ہی کیوں نہ ہوں جیسے انصار اور مہاجرین کے یہ بہت ہی اچھے اچھے القاب ہیں اس لیے کہ یہ نام تو تعریف و توصیف اور امتیازی حیثیت کے لیے بولے جاتے ہیں نہ کہ دوسروں کی تحقیر و تضلیل یا توہین کے لیے دیکھیے معتزلہ نے اپنے آپ کو اہل التوحید والعدل اور جاہل اہل صوفیان قرب اور ان سے پہلے یہود نے اپنے آپ کو فرزندان خدا اور اللہ کا دوست قرار دیا وکالت و نَصارہ نہنو ابنا اللہ و کیا ان القاب اور ناموں سے انہیں کوئی فائدہ ہوا ہرگز نہیں